حب نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ معجم کبیر حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس ٹو سیون ٹو نائن تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے جنت میں جانے کا جو واحد راستہ ہے اسے الفراد کہتے ہیں اور پلسی رات تلوار سے تیز سلاللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک اللهم <سكت> <Eng mainland> <الصغر Studies> <strikes> <reconcile> صل <سمان> على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم و اللہ علی سیدنا و و و جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے واحد راستہ اسے پل سراط کہتے ہیں بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز ہے اس پر گزرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی کوئی بجلی کی کوند کی طرح بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا اور کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح کوئی چلتے ہوئے انسان کی طرح اور کوئی ہوئے زخمی ہو کر گزرے گا اور بہت سارے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں بھی گر پڑیں گے اللہ کی پناہ حضرت سعیدہ علامہ جلال الن سیوتی شاف عی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد بن روا حردی اللہ تعالی کو ایک بار روتے دیکھا گیا ان کی زوج محترم نے عرض کی آپ کیوں رو رہے فرمایا مجھے اللہ تعالی کا یہ فرمان یاد آ گیا دوہ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دو زخ پر نہ ہو یہ پارہ سولہ سورہ مریم کی ایڈ نمبر 71 ہے اور مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں گا یا نہیں ہماری فکریں دنیا کی ہیں ڈگریوں کی ہیں شہرت کی ہے عزت کی ہے کھانے کی ہے پکانے کی ہے پہننے کی ہے پہنانے کی ہے اور گھر کو سجانے کی ہے گھر بنانے کی ہے اللہ والوں کو آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ آخرت میں کیا بنے گا اور یہ چیز رولاتی ہے ہمیں یوں رونا آتا ہے کہ میں غریب ہوں مال میں کم ہوں ڈگری میں کم ہوں عزت میں کم ہوں شہرت میں کم ہوں اولاد نہیں اولاد نہ فرمانے دنیا کے غم دنیا کے دھندے اور اللہ والے آخرت کی فکر میں روتے ہیں اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو میسرہ امر بن شرحیل ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا آپ کی زوجہ محترمہ نے ارض کیا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی لیکن یہ خبر نہیں دیا ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں ہم پل سراد کو پار بھی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اللہ اکبر حضرت سینا غنائم بن قیس رحمۃ اللہ تعلّہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سینا کاب الاحبار احبار علی رحمۃ اللہ الغفار نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ ذخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر پوچھا تم جانتے ہو دو زخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا پھر حضرت سینا کابل اشبار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں آپ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے اور بہت بڑے عالم تھے طوریت کے تو فرما رہے ہیں کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی طے ہے نیک بد کے قدم جم جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جہنم تو جہنمیوں کو پکڑ لے اور میرے اصحاب کو چھوڑ دے پھر جہنم میں جانے والے جہنم میں پل سراج سے گرنے لگیں گے اور وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے مومن پلسراج سے اس طرح پار لگیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہ ہوگا لاہ اکبر اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو خیریت سے پل سراج سے گزر جائیں گے پل راج کا سفر کتنا ہے بہت طویل سفر ہے ساری زندگی کی باتیں یا یار فیوچر کو برائٹ کرنا ہے زندگی بنانی ہے مال کمانا ہے بیرون ملک جانا ہے اور وہاں گدوں کی طرح کام کرنا ہے خوب کمانا ہے اور پھر مر جانا ہے اور کیا ہوگا بھائی پینتالیس پچاس سال کی تو ایوریج ہے آخرت نہ ختم ہونے والی ہے پل سیرات کا سفر اللہ وقت پر پندرہ ہزار سال کا ہے پندرہ ہزار سال پندرہ ہزار سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتے دوڑتے جو فاصلہ طے کرے گا یہ ہے پندرہ ہزار سال کی مسافت پانچ ہزار سال پول عراج کے چڑھنے کے ہیں پانچ ہزار سال ہموار اور پانچ ہزار سال اترنے کے ہیں لاہ بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور کون گزر سکے گا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے کمزور اور نڈھال ہوگا دنیا کے اندر تو جو طاقتور ہوتے ہیں مسٹنڈے ہوتے ہیں بہت ہٹے کٹے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی ٹور ہوتی بدماشیاں بھی کرتے ہیں چوریاں بھی کرتے ہیں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں دہشت گردی بھی کرتے ہیں ظلم ڈھاتے مسلمانوں کو ستاتے ہیں اپنے نائبین کو مارتے ہیں غریبوں کو چھیڑتے ہیں نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں مگر پل سراج سے وہ گزرے گا سلامتی کے ساتھ جو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے کمزور ہو گیا ندال ہو گیا اللہ اکبر ذرا غور تو کیجیے پل سیراج سے گزرنے کا معاملہ کیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند امام احمد ہے اور حدیث نمبر ہے چوبیس ہزار آٹھ سو سینتالیس 24847 فور جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باری کے تلوار سے تیز تر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ چاہے گا لوگ اس پر گزریں گے بس پلک جھپکنے کی طرح بس بجلی کی چمک کی طرح بعض ہوا کی طرح بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹ کی طرح گزریں گے فرشتے کہتے ہوں گے رب سلیم رب سلیم اے پروردگار سلامتی سے گزار اے پروردگار سلامتی سے گزار بعض مسلمان نجات پائیں گے بعض زخمی ہوں گے بعض آندے ہوں گے بعض منہ کے پل جہنم میں گر پڑیں گے اللہ کی پناہ ہمارے آقا <تصح> صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر للبہیقی حدیث نمبر تین سو چھیاسٹھ تھری ڈبل سکس پل سرا تلوار کی طرح تیز یا فرمایا بال کی طرح باریک ہے بے شک فرشتے مومن مردوں اور عورتوں کو بچائیں گے جبریل علی سلام میری کمر پکڑے ہوں گے اور میں کہوں گا سلم سلم یا رب سلامت رکھ سلامت رکھ جبکہ پھسلنے والے مرد و عورت بہت زیادہ ہوں گے لال اللہ اللہ کرے ہم آفیہ سے گزر جائیں آئیے دعا کرتے ہیں یا <سلام> الہی جب چلوں تاری کرا ہی پل سیرا a bit جین والے غم زدا کا ساتھ ہو امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے حدیث پاک سنی اور کچھ اندازہ لگائی ترمیزی شریف حدیث نمبر 2441 ہزار حضرت سعین انس رضی اللہ تعالی عنہوں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں روزے محشر اپنی شفاعت کی درخواست کی کیا کا میری شفاعت کیجیے گا خلق رحبر شافع محشر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انگا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آپ کو کہاں تلاش ہوں فرمایا پہلے پہل تم مجھے پل سیراط پر تلاش کرنا ارض کی اگر سراط پر نہ پاؤں تو فرمایا مجھے میزان پر دیکھ لینا ارض کی اگر میزان پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہو پائے تو فرمایا پھر ایسا کرنا حوضے کوثر پر دیکھ لینا بس میں ان تین جگہوں میں کسی جگہ تمہیں ضرور مل جاؤں گا اللہ اکبر. زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوشن جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی سرات پر ان کو پکارتا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یار رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہم پل سیراج سے کامیابی کے ساتھ گزرنے میں کامیاب ہو جائے ایک بزرگ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جہنم کے پل پر کھڑے اور خوف نے گھیر رکھا ہے بڑی فکر ہے کہ پل سرا کیسے گزر پار کروں گا کیسے گزروں گا غیبی آواز ہے اللہ کے بندے بوجھ اتار پل کو کر پار تو یہ بزرگ فرماتے ہیں, میں نے کہا میرے پاس تو کوئی بوجھ نہیں ہے فرمایا ہاں یہی دو دنیا کا گورکھ دھندا تیرا سب سے بڑا بوجھ ہے یہ دنیا کی محبت کا بوجھ اتار اللہ اکبر تو ہمارے پاس تو بوجھ ہی بوجھ ہے کیا بنے گا ہمارا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر کرم فرمائے گا اور انہیں نور عطا کیا جائے گا اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے مومنین پلفرات کو پار کر لیں گے اور منافقین جو ہیں ان کو نور دیا جائے گا مگر جب یہ چلنا شروع ہوں گے ان کا نور بجھ جائے گا اور پھر یہ اندھیرے میں آ جائیں گے اللہ اکبر تو مسلمانوں کو نور عطا ہوگا ان کا بیڑا پار ہوگا اور وہ جگمگ جگمگ کرتے نور میں پلسرا سے گزر جائیں گے بلکہ میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا شعب الامان حدیث نمبر تین سو مومن سے کہے گی اے مومن جل تر گزر اس لیے کہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا بندہ اے مومن قل راج سے یوں گزرے گا سرحان اللہ اسے نور عطا کیا جائے گا پارہ سپتا سور حدید کے آج نمبر بارہ میں شاد ہوتا ہے یہ اما ترمکمی نور جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے تو مومنین کو مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو نور عطا کیا جائے گا قیامت کے روز نمازیوں کو بھی نور عطا کیا جائے گا مسجد کی طرف چلنے والوں کو بھی نور عطا کیا جائے گا جو مسلمانوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں ان کو بھی نور عطا کیا جائے گا تورانی فلاسوت حدیث نمبر 4504 جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی اللہ تعالیٰ قیامت میں پل سراج پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنا دے گا ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائے گا جس کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے اور جو کلیمہ طیبہ سو بار پڑھنے والا ہے اس کا چہرہ چودہویں کے رات کے چاند کی طرح قیامت کے دو جگمگ کر رہا ہوگا جو اللہ تعالی کا ذکر بازار میں کرتا ہے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن اس کو نور عطا کیا جائے گا کاش ہمیں بھی نور مستفیٰ کا صدقہ مل جائے نور آخوں میں تو اجالے ہوں گے مستفی والوں کے انداد نی ہوں گے جن کی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پے یقینی اور جو منکر من کے ہیں وہ دو زخ کے ہو گے اور جو منقر ہے وہ دوزخ زخ ہو گے لتوار کو تعالیٰ ہمارا کل سراد کا سفر آسان فرمائے کاش ہم چمکتی بجلی کی طرح جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ایسے گزر جائیں اور بس اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں ہمیشہ کی وہ نعمتیں پالیں آمین آمین بجاہ ہی نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ والی